صلى الله بركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وعن ابن بحينه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى و سجدا فردئی حت اب دعا بیادو اب ہی متفقن علیہ یہ سجدے سے متعلق بڑی اہم حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان شگاف چھوڑ دیتے کھلا ہوا چھوڑ دیتے یعنی جگہ خالی رکھتے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ ادا فرماتے تو آگے حدیث آئے گی کہ آپ اپنے اپنے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے تھے اور کھلا ہوا سجدہ کرتے تھے کھلا ہوا سجدہ اس طرح سے کہ یہ حصہ یہ حصہ زمین اٹھا رہتا تھا یہ حصہ اور یہ حصہ دونوں الگ رہتا تھا فرغ بیند ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کھلی ہاں ہوئی جگہ چھوڑتے تھے یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی یعنی کپڑے کی سفیدی آپ ظاہر ہوتی تھی اور دوسری حدیث میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کشادہ سجدہ کرتے تھے کشادہ اور کھلا ہوا سجدہ کرتے تھے کہ بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزر سکتا تھا بکری کا چھوٹا بچہ ہاں اب آج, آج کل جو ہے ہم لوگوں کے سجدے کرنے کا انداز کیا ہے چھوٹا سا سجدہ کرتے ہیں چھوٹا سا سجدہ کرتے ہیں اور چھوٹے سے سجدے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی فرض نمازوں کی بات ایک الگ ہے کہ فرض نمازوں میں ہاں تھوڑی سی تنگی رہتی ہے تو تنگی کی وجہ سے اگر اتنا کھلا ہوا سجدہ نہ ہو پائے پھر بھی یہ حصہ اس حصے سے الگ ہونا چاہیے یہ حصہ یہ بازو اس بغل سے اور پسلیوں سے الگ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے یہ رانے پیٹ سے الگ ہونی چاہیے یہ رانے پیٹ سے الگ ہونی چاہیے بیٹھ کر کے اس طرح سے بالکل چپک کر کے سجدہ کرنا بالکل منع ہے ایک چیز یہاں پر دوسری حدیثوں کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں چند چیزوں سے منع کیا ہے اور یہ بات آپ سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر کروں کہ نماز میں جانوروں کی ہر حالت سے نماز کی حالت میں اگر کوئی کسی جانور سے کوئی مشابہت ہو رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے جیسے ایک مشہور حدیث ہے کہ جس وقت سجدہ کے لیے جائیں گے سجدے کے لیے جب رکوع سے کھڑے ہو کر کے سجدے کے لیے جائیں گے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے کوئی بیٹھے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے کوئی بیٹھے اونٹ کیسے بیٹھتا ہے اونٹ کیسے بیٹھتا ہے اونٹ جب سجدے میں جاتا اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اونٹ کے چاروں پاؤں یا اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی اس کے اگلے دو پاؤں ہاتھ کہلاتے ہیں پیچھے پیچھے والے پاؤں کہلاتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے تو اونٹ کا اگلا ہاتھ زمین پر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اونٹ جب بیٹھتا ہے تو گھٹنے توڑ کر کے بیٹھتا ہے آدمی جب سجدہ کرنے جائے گا تو گھٹنا جیسے توڑے گا ویسے ہی بالکل اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے گھٹنا توڑے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنا زمین پہ سجدے میں جانے کے وقت زمین پر گھٹنا دونوں گھٹنوں کو رکھنے سے منع فرمایا ہے تشویش کس سے دی کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھو اونٹ چونکہ گھٹنا پہلے توڑتا ہے ہاں پہلے رکھتا ہے گھٹنے اس لیے اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اقعاء آؤل سے منع فرمایا ہے اقعاء آؤل کس کو کہتے ہیں ایکل کلب کس कहते کہتے اس کو کہتے ہیں کہ جیسے نماز میں کت, آ, یہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہ حصہ نماز میں آدمی کا اٹھا ہونا چاہیے اٹھا ہونا چاہیے اور اگر یہ حصہ دونوں رکھ دیں گے تو کیسے ہو جائے گا جیسے کتا بیٹھتا ہے آ, ہاتھوں کو اپنے بچھا کر کے اسی طرح سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح سے ہاتھ بچھانے سے یا لومڑی کی ت... یہ... کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا ہے اسی طرح سے لہذا ہم جب سجدہ کریں گے تو ہتھیلی صرف ہوگی ہمار ہمارا یہ ہاتھ جس کو عربی میں ذرا کہتے ہیں یہ زمین پر نہیں ہونا چاہیے یہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لومڑی کی طرح سے ادھر ادھر توجہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے لومڑی ادھر ادھر لومڑی جب کھڑی ہوتی تو ایک جگہ اس کی نظر نہیں رہتی نظر نہیں رہتی ہے بلکہ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے تو نماز میں نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر جمع کر کے رکھے سجدے کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سجدے کی جگہ سے آگے نہیں بڑھتی تھی تو جب نماز پڑھیں تو سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہ ہو ادھر ادھر یا اسی طرح سے اگر ہم رکو جاتے ہیں تو رکو میں جاتے وقت پیٹھ اور سر ہمارے ہمارا برابر ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث آئے گی برابر ہونا چاہیے گزر چکی ہے حدیث بالکل جہاں نگاہ پہنچتی ہے وہی نگاہ ہماری ہونی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ دونوں قدموں پر ہونا چاہیے اگر دونوں قدموں پر نگاہ جمائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا سر تھوڑا سا جھک جائے گا تھوڑا سا سر جھک جائے گا اور یہ منع ہے بلکہ سر اور پیڑ برابر ہماری رکو کی حالت میں ہونا چاہیے تو لومڑی کے التفات سے لومڑی کے چکر سے ادھر ادھر توجہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے وقت کوے کی چوچ مارنے کی طرح سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی سجدے میں اطمینان نہ کرے اللہ اکبر سمانس جلدی جلدی جلدی سے کر کے کہ ابھی گیا ہے ابھی دو چار سیکنڈ بھی نہیں ہوئے ہے کہ فوراً جو ہے سجدے سے سر اٹھا اٹھ گیا ہے جیسے جلدی جلدی کوتا ہے کھانا کھانے کے لیے دانہ کھانے کے لیے تو اسی طرح سے دانہ چگنے کے لیے تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز میں ایسا کرتا ہے جلد سے سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے معلوم یہ ہوا کہ نماز میں جانوروں کی کسی بھی طرح کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اور یہ حکم میں جو اب بیان کرنے جا, جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ نماز میں نماز کی کیفیت میں نماز ادا کرنے میں جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے اس طرح سے کسی طرح کی کوئی الگ سے کوئی الگ سے حدیث ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کسی اور طریقے پر نماز سکھائی ہو محات المومن ازواج متحرات کو یا اپنی بیٹیوں کو یا صحابیات کو کسی طرح کی کوئی نماز کی کیفیت میں کسی طرح کا دوسرا طریقہ بتایا ہو یہ احادیث کے ذخیرے سے کہیں سے بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے لہذا جس طرح سے مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی کندھے تک یا کانوں کی لو تک اس طرح سے اس طرح سے عورت بھی اٹھائے گی اور جس طرح سے مرد لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ سینے ہی پر ہاتھ باندھے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اپنے یہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے ہاں جبکہ جبکہ صحیح حدیث یہ ہے تین حدیثیں ہیں تین حدیثیں ہیں صحیح ابن خزیمہ کی وائی ابن حضرت اللہ تعالیٰوں کی روایت اور قبیسہ ابن حلب ابائی ان ابھی ہی یہ ہل بی رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کی روایت بھی ہے مسرد احمد کے اندر یہ بھی صحیح روایت ہے اور اسی طرح سے تاؤس کی مرسل روایت ہے جو کہ ان دونوں حدیثوں کی جیسے یہ بھی صحیح ہے جو سر نبی داؤد کے اندر ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ بادھا کرتے تھے اس کی تفصیل بلوغ المران کے درس میں گزر چکی تو عورت جس طرح سے مرد کے لیے حکم ہے سینے پر اسی طرح سے عورت بھی سینے پر ہاتھ باندھے گی رکو جانے میں بھی رکو کرنے بھی میں بھی جس طرح سے مرد رکو کرے گا اور رکو کرتے وقت اس کا جو ہے آ, اس کے ہاتھ گھٹنوں پر اسی طرح سے مضبوطی سے رہیں گے اور یہ حصہ پیٹ سے اور اسی طرح سے ران وغیرہ سے رکو کی حالت میں بھی الگ رہے گا عورتیں بھی اسی طرح سے کریں گی سجدے میں بھی بالخصوص میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاں عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورتیں جب سجدہ جاتی ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جاتی ہیں بیٹھ کر کے بالکل پالکی مارنے کی طرح سے بیٹھتی ہے پھر اس کے بعد وہ بالکل چپک کر کے سجدہ کرتی ہیں کہ عورت کا یہ ہاتھ زمین پر ہوتا ہے اور یہ بازو پیٹ سے بالکل ملا ہوا ہوتا ہے اور یہ رانے جو ہیں پیٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہیں پنڈلیاں بھی اوپر رانوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں بالکل چپک کر کے عورت سجدہ کرتی ہے کیا دلیل ہے اس کی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت آپ نے دیکھی کہ آپ بالکل کھلا ہوا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی بھی ظاہر ہوتی تھی کشادہ سجدہ کرتے تھے اور آپ نے ابھی حدیث سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح سے ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا تو عورتیں اپنے ہاں جب سجدہ جاتی ہیں تو بلکل ہاتھ بچھا لیتی ہیں اور پنڈ اور بالکل چپک کر کے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے درمیان کشادگی رکھتے تھے اور کھلا ہوا بالکل سجدہ کرتے تھے تو عورتوں کا جو طریقہ ہے وہ اپنے ہاں بالکل سراسر غلط ہے مرد اور عورت کی نماز کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی فرق نہیں کریں گے کسی طرح سے کوئی بھی فرق نہیں کریں گے اس سلسلے میں بعض لوگ جو ہے کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں لیکن ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے جیسا کہ ایک مرسل روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ اور عورت کا حکم اس بارے میں مرد جیسا نہیں ہے لیکن یہ روایت کیسی ہے مرسل روایت ہے مرسل روایت کس کو کہتے ہیں بار بار آپ سنتے ہوں گے یہ روایت مرسل ہے یہ حدیث گویا کہ مرسل روایت ضعیف حدیث کے حکم میں ہے یعنی یہ کہ حدیث ضعیف ہے مرسل روایت کس کو کہتے ہیں جیسے کوئی تابعی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو تو تابعی صحابی کے شاگرد جو ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو اگر دیکھا ہوتا ملاقات کی ہوتی تو صحابی کہلاتے ہیں. تو تابعی صحابی کے شاگردوں کو یا جنہوں نے صحابی سے ملاقات کی ہے صحابہ سے ملاقات کی ہے ان کو تابعی کہا جاتا ہے تو کوئی تابعی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا ایسا کیا جو تابعی ایسا کہتا ہے تو اس کی روایت کیا کہلاتی ہے مرسل روایت کہلاتی ہے کیوں اس لیے کہ تابعی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں اس نے صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا ہے بھئی صحابی بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو بات صحیح ہوگی لیکن کوئی تابعی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا ہے ایسا کیا ہے ایسا ایسا فرمایا ہے تو اس کی روایت کیا کہلائے گی؟ ضعیف ہوگی اس لئے کہ صحابی کا واسطہ چھوٹا ہے اب پتہ نہیں اس تک جو یہ روایت پہچی وہ صحابی کا واسطہ ہے یا کسی تابعی سے ہی اس نے سنی جس کو ذکرے نہیں کیا اس نے اس لئے یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے قابل احتجاج نہیں اس روایت کے بارے میں ہاں بہت سارے علماء نے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیس یہ روایت صحیح نہیں ہے اسی طرح سے اس بارے میں ایک روایت اور لوگ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہے کہ رسول نے اللہ اللہ فرمایا کہ جب سجدہ عورت سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکا لے اس طرح یہ اس کے لیے زیادہ پردے کا موجب ہے یہ روایت سنبح کے اندر ہے لیکن یہ روایت بھی کیا ہے ضعیف ہے یہ روایت بھی قابل احتجاج نہیں ہے دیکھیے حدیث پر عمل کرنے کے لیے حدیث پر عمل کرنے کے لیے مسئلے مسائل میں خاص کر کے کیونکہ فضائل میں اختلاف کیا ہے لوگوں نے لیکن فضائل میں بھی ضعیف حدیث کو نہیں لے آئیں گے ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا ذخیرہ اتنا کافی موجود ہے کہ ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے ہم کو تو مسائل میں اس طرح کی ضعیف حدیث جو قابل حجت نہیں ہے قابل احتجاج نہیں اس پر عمل کرنا کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک روایت اور بھی ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انحکان یا طربا نبصل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ نماز میں چار زانو ہو کر کے چپک کر کے اس طرح سے نماز پڑھیں لیکن یہ حدیث بھی شیخ اربانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت سلاطن نبی کے اندر صفت سلاطن نبی کے اندر اس کو اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی روایت اس کی سرحد صحیح نہیں ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیثیں ثابت ہیں جو صحیح حدیثیں ثابت ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لومڑی کی طرح سے التفاط کرنے سے کتے کی طرح سے ہاتھ بچھا کر کے پڑھنے سے یا اسی طرح سے چپک کر سدا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور فعل کے ذریعے سے منع فرمایا ہے ان حدیثوں کے خلاف یہ حدیثیں ہیں اور یہ حدیثیں ضعیف ہیں اس لیے قابل حجت نہیں ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو اپنی خواتین کو کہیں اور ان کو سکھائیں کہ جس طرح سے مرد نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے عورتوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے دیکھیے وہ روایتیں جو میں نے ابھی پیش کی سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سو تو احد حکم ہی امبساط القلبی کہ کوئی بھی شخص نماز میں اپنے ہاتھ کو کتے کے بچھانے کی طرح سے نہ بچھائیں دیکھیں میں کوئی کہہ سکتا ہے ہاں کہ بھائی عورتوں کا مردوں کا ایک طریقہ ایک کیسے ہے آپ میں آپ کو بتاؤں جی؟ قرآن میں جتنا بھی حکم نماز کے لیے آیا ہے اگر عربی ورڈ کو دیکھیں گے اس کے سیگے کو دیکھیں گے تو سب میں ہے عطیم السلح مردوں کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے کیا گیا ہے بہت سارے دین کے مسائل میں اکثر مسائل میں تقریباً نبے پنچانوے فیصد دین کے مسائل ایسے ہیں جن میں عورتوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا ہے مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے لیکن اس حکم میں اگر عورت کا کوئی مخصوص مسئلہ نہیں ہے تو اس حکم میں عورت مرد کی طرح سے ہے مرد کے تابے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے عورت دین کے مسائل میں مرد کے تابے ہے اللہ یہ کہ عورت کا کوئی مخصوص مسئلہ ہو اسی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان نساؤ شکائق الرجال انساؤ شکائق ارجال یعنی عورتیں مسائل میں مردوں کی طرح سے ہیں مردوں کے کی طرح سے ہیں احکام اور مسائل میں تو تمام مسائل میں آپ دیکھ لیں تو جب تک کوئی حکم یا کسی عورت کے لیے یا عورتوں کے لیے کوئی مخصوص مسئلہ کوئی مخصوص حدیث کوئی مخصوص آیتناک نہ ہو دین کے مسائل میں مرد اور عورت کا حکم ایک ہوگا اس میں فرق نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے نماز میں بھی کیا جائے گا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے تدلوفی سجود درمیانے انداز کا سجدہ کرو اور بلاد کوئی بھی شخص کتے کی طرح سے اپنا بازو نہ بچھائے اسی معنی کی کئی روایتیں روایت نہا رسول غراب و اشتراش سب رجولو المکان فل مسجد البائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ٹھونگ مارنے کی طرح سے چوچ مارنے کی طرح سے سجدے میں چوچ مارنے سے منع کیا ہے کہ جلدی جلدی آدمی کھٹاخٹ سجدا کرے اسی طرح سے درندے کی طرح سے ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ مسجد میں کوئی شخص اپنے لیے کوئی جگہ فکس کر لے جیسا کہ اونٹ اپنے لیے ایک جگہ خاص کر لیتا ہے کہ وہاں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا اسی طرح سے مسجد میں کسی جگہ کو خاص آدمی نہ کرے کہ ہاں ایک جگہ مسلح بچھا اور اسی کو خاص کر لے اس طرح سے بھی آدمی نہ کرے تقریباً سات آٹھ الفاظ ہیں اس تعلق سے جن میں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح سے یا اسی طرح سے درندے کی طرح سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے عورتوں اور مردوں کی نماز کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ذرا سا آپ لوگ ذہن میں رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس مقام پر نماز کا حکم نازل ہوا ہے کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے طریقے نماز میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں بتایا ہے جہاں بھی قرآن میں آیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح اور ثابت حدیث سے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی بھی پرتے ثابت نہیں ہے مرد اور نماز عورت کے طریقے میں طریقے میں بات کہی جا, جا رہی ہے ورنہ تو نماز میں بعض حالات میں عورتیں مردوں سے الگ ہیں مثال کے طور پر جب جماعت کھڑی ہوگی تو مردوں کا امام کہاں کھڑا ہوگا آگے کھڑا ہوگا اور عورتوں کی جو امام, امامت کرائے گی وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی فرق ہوا کہ نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں کیا کہتے ہیں اے, یہ فرق ہے تو مولانا بتا رہے تھے لیکن کچھ ہے نماز کی کیفیت میں بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے میں لیکن یہ ایک چیز کیا ہے یہ عورتوں کے لیے الگ ہے اسی طرح سے عورتوں کی صف بالکل پیچھے ہوگی یا جو عورتوں کے لیے مخصوص جگہ ہو وہاں عورتیں نماز پڑھیں گی مردوں کے شانہ بشانہ وہ نہیں کھڑی ہوں گی اسی طرح سے اگر امام بھول جائے اور مرد لوگ امام کو لکما نہ دے سکے مرد لوگ کیا کہیں گے اگر امام بھولتا ہے تو سبحان اللہ کیا کہیں گے مرد لوگ ہا? سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں کیا کہیں, کریں گی اپنے اپنی دو انگلیوں سے اس طرح سے ایسے بجائیں گی تاکہ امام جو ہے آگاہ ہو جائے کیونکہ عورتوں کی آواز بھی کیا ہے پردہ ہے تو یہ بعض چیزیں ہیں لیکن کیفیت نماز میں نماز ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یعنی تمام امہات المومنین صحابیات اور احادیث نبی پر عمل کرنے والی تمام خواتین کا طریقہ نماز وہی رہا ہے جو مردوں کا رہا ہے جو مردوں کا رہا ہے وہ عورتوں کا بھی رہا ہے عورتوں کا بھی رہا لگ سے کوئی ان کا نہیں رہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امرا رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سرحد کے ساتھ ایک روایت اپنی تاریخ صغیر میں اس طرح سے نقل کیا ہے ہاں ام دردار ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ انہا کانت الرجل وکانت سلا کہ ام رجولی رضی اللہ فقی کے نماز میں ویسے ہی بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے تھے مرد بیٹھتے ہیں اور یہ فقیہ خاتون صاحب علم, علم علم والی خاتون تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الصغیر کے اندر صحیح سرسلی اس کو روایت کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صحابیات بھی ویسے ہی بیٹھتی تھی جیسے ہے جیسے مرد بیٹھتے ہیں اپ دیکھیں حدیث کا پورا ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین اور دیگر صحابیاں سے کتنی روایات نقل کی گئی ہیں لیکن کہیں بھی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابیہ نے روایت کیا امہات المومنین نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے پڑھنے کا نماز پڑھنے کا حکم دیا ایک بات سمجھنے کے لیے اپ کو بتاتا ہوں کہ اپ عورتیں اپنے ہاں کہاں ہاتھ باندھتی ہیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں کیوں باندھتی ہے حدیث کی کوئی دلیل حدیث سے ایک بھی دلیل کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہو کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایک بھی دلیل کوئی نہیں دکھا سکتا ہے سوائے اس کے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کی نماز میں جو ہے عورتوں کی چھپانے کی چیز ہے ہاں اس کو اس لیے عورت کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے صرف نماز ہی میں کیا کہتے ہیں چھپانے کی چیز ہے بھائی اس میں اللہ سے اللہ کی بندی کیا پردہ کرے گی جس کو آج لوگ پردہ بتا رہے ہیں سینے پر ہاتھ باندھے گی تو زیادہ پردے کا باعث ہے یا اسی طرح سے عورت جو ہے بالکل چپک کر کے بیٹھ کر کے زمین سے لگ کر کے سجدہ کرے گی تو اس کے لیے پردے کا باعث ہے صرف نماز ہی میں آپ پردہ پردہ پردہ کہہ رہے ہیں جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے جو ہے دین کے معاملات میں اپنے اپنے اپنی عقل کا گھوڑا آگے نہیں دوڑانا چاہیے یہ قرآن اور حدیث ہماری عقل پر فیصلہ کرنے والے ہیں نہ کہ ہماری عقل قرآن اور حدیث پر فیصلہ کرنے والی ہے قرآن و حدیث پر جو ہے ہماری عقل جو ہے یہ حکم نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث ہماری عقل پر حکم ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو لینی چاہیے یہ نہیں کہا بھائی یہ چیز ہماری عقل میں دماغ میں نہیں آ رہی اس لیے اس, اس کو نہیں مانیں گے دیکھی حدیث کی جو کتابیں ہیں ہاں صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داؤد سنن ترمدی سنن ابن ماجا اور اسی طرح سے ہاں سورن نبی داؤد یہ سب حدیث کی کتابیں صحیح ابن خزیمہ یہ کتابیں جو فقہی انداز سے فقہی انداز سے کا مطلب کہ مسائل کے انداز میں کہ باپ باندھ کر کے پہلے طہارت پھر سلاد پھر اس طرح سے ان میں آپ دیکھ ڈالیے تمام ہیڈنگ کو دیکھ ڈالیے ان ایما کہیں بھی کوئی بھی ایسا ایسی ہیڈنگ نہیں قائم کی جس میں یہ ہو کہ ہاں نماز پڑھنے میں عورت اور مرد کا کوئی فرق ہو دیکھ ڈالیے اتنی بڑی ہے بڑی حدیث کی کتابیں لکھی گئی کہیں بھی کسی امام نے جو ہے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ عورتیں نماز پڑھنے میں جس طرح سے مرد پڑھتے ہیں اسی طرح سے عورت بھی نماز پڑھے گی آہ! اور اس کی نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ عورت چپک کر کے سجدہ کرے گی بلکہ اگر کوئی شخص کوئی عورت چپک کر کے سجدہ کرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی مخالفت کرتی ہے اور گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے نماز کی حالت میں روکا ہے وہ کام کرتی ہے سبن میں آ کسی کو کچھ سوال کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس مسئلے میں پوچھ لے چلیے اگلی حدیث عادل برا نے آج بھی ندی اللہ تعالی عنما کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فوا فی کا مسلم قدرت عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو سجدے کی حالت میں زمین میں رکھو اور اپنی مرفق کو یہ اپنی مرفق کو کیا کرو اپنی اس کلائی کو یہاں سے یہاں تک بازو جو ہے اس کو جو ہے زمین سے اوپر رکھو زمین سے اٹھا کر کے رکھو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لہذا اس سے بھی پتا چلا اب اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا صحابی کو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا ایک صحابی کو حکم دیا لیکن وہ حکم پوری امت کے لیے ہے لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں برائی بن عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلی کو رکھو اور اپنی اس کو جو ہے کوہنی کہنی کو, کو اوپر کرو تو کیا یہ صرف برائی بن عازب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ سب کے لیے سب کے لیے حکم تھا اور کیا صرف مردوں کے لیے یہ حکم تھا نہیں مردوں کے لیے نہیں صرف بلکہ عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں اللہ یہ کہ کوئی خط میں خاص خط میں عورتوں کے لئے آئے تو اس میں ایک الگ سی بات ہے اگلی روایت وائل ابن خجر نضی اللہ تعالی عنہ ننبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعی ہی و اذا سجد ضم اصابعہ رواہ الحاکم و الالبانی کی صحیح الجامع اس میں اونیوں کی حالت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی ہے وائل ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو گھٹنے پر کھول کر کے رکھتے تھے پھیلا کر کے رکھتے تھے یعنی گھٹنے کو ایسے اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے واضح رہے واضح ہو کہ ایک حکم شروع میں یہ تھا کہ جب رکو کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب رکو کرتے تو اس طرح سے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا کر کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیتے تھے پھر یہ حکم ختم ہو گیا یہ حکم ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرنے لگے کہ گھٹنوں پر ہر ہاتھ کو اپنے اپنے گھٹنے پر پھیلا کر کے انگلیوں سے کشادہ کر کے ایسے مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور بالکل آپ کے ہاتھوں اور اسی طرح سے یہ پیٹ اور پاؤں اور ران ملا کر کے ایسی شکلیں بنتی تھی جیسے کمان کی شکل ہو جیسے کمان کی شکلیں ہو کمان تیر کمان سمجھتے ہیں نا سب لوگ یعنی گویا کے ہاتھ کا جو حصہ ہوگا ہاتھ جو ہوگا بالکل ٹائٹ ہوگا تو یہ تانت جو کمان میں کمان کی لکڑی میں جو ایسے موڑ کر کے باندھتے ہیں تو یہ تانت کی طرح سے یہ ہاتھ ہو جائے گا اور یہ جو پاؤں اور کیا کہتے ہیں یہ پیٹ والا حصہ ہوگا یہ گول رہے گا اور رکو جب کرتے ہیں تو یہی کیفیت بنتی ہے نا اس لیے ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب رکو کرتے ہیں تو رکو, کر, رکو کرتے ہیں تو رکو ایسے جا کرتے ہیں تو یہ کوہنیاں جو ہے وہ ٹیڑھ ہی کر لیتے ہیں سجدہ کر کے اس طرح سے بتائیے ذرا رکو کر کے ہاں غلط طریقہ بتائیے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے اب یہ کوہنی کیا ہے یہ مڑی ہوئی رہتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اور ایک غلطی ہوتی ہے بیٹھ جائیے اور ایک غلطی ہوتی ہے کہ جب یہ یہ آپ جو ہے اس کو موڑ لیں گے تو آپ کی پیٹ کیا ہوگی جھک جائے گی آپ کی پیٹ جھک جائے گی جبکہ پیٹ کیا ہو بالکل سیدھی جب یہ مڑ جائے گا تو آپ کی پیٹ ڈاؤن ہو جائے گی آپ کی پیٹ نیچے چلی جائے گی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خوشو خزو کے ساتھ جو ہے وہ روکو کر رہے ہیں لیکن یہ خوشو خزو نہیں ہے بلکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے ویسے خوشو خضو ادا کریں پھر خوشوخو پیدا کریں نماز ویسی نہ ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور خوشوخو خوب پیدا کریں فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیے اس طریقے پر ہم ادا کریں گے تب خوشوخو قابل قبول ہوگا طریقے پر ہے ہی, ہی نہیں تو چاہے جتنا جو ہے وہ کیا کہتے خوشوخو پیدا کریں جی اور سر نیچے کیجئے تھوڑا ہاں اور اور پیٹ جک سکے گی آپ کی اور سر نیچے کیجیے تقریباً میں رکو کر کے بتا دیتا ہوں دیکھیے ٹھیک ہے نظر دیکھیے نظر کے بارے میں میں نے بتایا نظر جہاں ہم رکو کریں گے نظر وہاں ہماری رہے گی بالکل اسٹریٹ سر ہمارا جب سیدھا ہوگا جب جی ہاں میں نے بتایا کہ پیروں پر نظر رکھنے کی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں قیام کی حالت میں قیام کی حالت میں نگاہ ہماری کہاں رہے گی جب کھڑے رہیں گے تو سچ دیکھیے کہ رکو کے حالت میں ہماری نگاہ کہاں رہے گی جہاں ہماری نگاہ جا رہی ہے اس لیے کہ رکوع میں رکوع کی حالت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بالکل سیدھی رہے سر سیدھا رہے تو پیٹ اور سر جب سیدھے رہیں گے تو نظر کہاں جائے گی نظر آٹومیٹک سیدھی جائے گی اگر نظر کو آگے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا سر اور نظر پاؤں پہ ڈالیں گے تو ایسے ہو جائے گا سر تو دونوں حالتوں میں کیا کہتے ہیں کی حالت بدل جائے گی اس لیے اور پھر سجدے کی حالت میں نظر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نظر کہاں رہے گی کھلی ہوئی آنکھ رہے تشاہد کی حالت میں بات آتی ہے. تشاہد کے حالت میں ہماری نگاہ کہاں رہے گی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تشاہد کی حالت میں یا سجدے کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں آپ کی انگلی سے آگے نہیں بڑھتی تھی اور آپ کی انگلی کہاں ہوتی تھی رام پر ہوتی تھی تو گویا کے نماز میں بیٹھنے کی حالت میں آدمی کی نگاہ کی جو جگہ ہو وہ ران کی جگہ ہو گھٹنے کی جگہ ہو یعنی اس سے آگے ہاں کچھ لوگ ایسے تشاود میں بیٹھ جاتے ہیں تو سامنے نگاہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے یا کہیں اور آگے پیچھے ادھر ادھر ہوتی ہے وہاں نہیں اگر بیٹھے تشاود میں تو ہماری نگاہ ایسے نیچے ہو اور ہم دعا پڑھتے رہیں اگلی روایت عائشت رضی اللہ تعالی رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی رواہ النسائی ابن خزیمہ. یہ روایت صحیح ہے دیکھیے آپ لوگ اگر کتاب لے آتے کتاب جن لوگوں کے پاس ہے ان میں اس کتاب کے اندر کچھ روایتیں ایسی ہیں جو کیا کہتے ہیں صحیح ہیں اس کو صنعت کے طور پر ضعیف لکھ دیا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے میں انشاءاللہ جو جن لوگوں نے کام کیا ہے دار والے ان کے پاس جو ہے چیز پیش کروں گا نشان لگا سکتے ہیں آپ اس کو تو یہ حدیث کیا ہے اسی میں سے اس کو اس میں یہاں حاشیے میں ضعیف کہا ہے جبکہ حدیث کا ہے صحیح حدیث ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے دیکھیے حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ادر تائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار زانو ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یعنی تشاہوت کے حالت میں بیٹھنے کی حالت جو ہے وہ ابھی بعد میں آئے گی ہاں لیکن تشاہوت کی حالت میں آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے چار زالو چار زانو بیٹھ کر کے بتائیے جیسے آپ بیٹھے ہیں جیسے یہ بھائی صاحب بیٹھے دیکھیے ان کے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں اسی کو کہتے ہیں چار زانوں. جیسے آپ بیٹھے ہیں نا تشاہد کے حالت میں بجائے اس کے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں اور داہنے پاؤں کو اور قدم کو ایسے کھڑا رکھیں جیسے تشاہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنے کے بجائے جیسے بھائی بیٹھے ہیں ہاں یہ سامنے دیکھیں یہ آپ کے بغل میں بالکل بیچ میں یہ اس اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تشاہد میں آلتی پالتی مار کر کے آلتی پالتھی مار کر کے ہمارے یہاں جو پلتی مار کر کے پالتی مار کر کے اردو اس طرح سے بولتے ہیں تو ال پالتی مار کر کے بیٹھنے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ کس بات پر اس کو فٹ کیا جائے گا کہ بیماری کی حالت میں مجبوری کی حالت میں کوئی ایسی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھے تھے یا یہ کہ امت کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی عذر ہو کوئی پریشانی ہو تو اس طرح سے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو سبن میں آ گئی آپ کی عادت نہیں تھی بلکہ آپ نے ایسے نماز پڑھی کوئی عذر اور کوئی چیز رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھے تھے اس لیے ہمیں مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر کسی کو تشاہود میں اس طرح سے جیسے بیٹھنے کا حکم ہے اگر اس طرح سے بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہو تو وہ اس طرح سے آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے ہوتے ہیں بھائی کچھ مسائل ہے پیٹ کا مسئلہ کچھ ہے تو جس طرح سے ہو بھائی آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ کر کے آپ رکو سجا جو ہے اشارے سے اس طرح سے سر کر کے کر لیں سے مجبوری اور پریشانی کی حالت ہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آ جی اب اس کو کوئی یہ نہ کہے کے کہ دیکھو تم لوگ جو حدیث بیان کرتے ہو دیکھو حضرت آئس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے آلتی پالتی بات بار کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ لوگ بھی ایسا کیا کریں کیونکہ حدیث میں موجود ہے یہ حدیث کا غلط مفہوم ہے ہاں ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گور پر جہاں کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں وہاں پر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے تھے لوگ کہیں کہ ہاں دیکھو حدیث میں موجود ہے لہذا کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا کرو تو یہ حدیث کا غلط مفہوم ہے مفسرین نے شارحین نے اس کو بیان کیا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے کیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن ایک بار دیکھا گیا زندگی میں کس لیے کئی ملبا نے اس کی شرح کی ہے کیا ایک تو یہ کہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اگر آدمی کی شرم کا پردہ ہو اور اسی طرح سے بے پردگی نہ ہو رہی ہو اور یہ کہ آدمی پیشاب کے چھیٹوں سے بچ سکے تو کھڑے ہو کر کے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کر لیں یا یہ کہ آدمی کو بیٹھنے میں دقت پیش آ رہی ہو گھٹنے میں کوئی پریشانی ہو آہ, کوئی بیماری ہو اور وہ بیٹھ کر کے پیشاب نہ کر سکتا ہو تو کھڑے ہو کر کے کر لیں ان ساری چیزوں کو اس طرح محمول کیا جائے گا یہ نہیں کہ لے کر کے اڑ جائیں کہ ہاں بھائی دیکھیے آپ لوگ بہت کہتے ہیں آپ اہل حدیث ہے اہل حدیث ہے اور اس طرح کی حدیث ہے اس پر بھی عمل کرو تو دیکھیے یہ بیان جواز کے لیے یا ازرے کے لیے اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں کہ بعض حالات میں اگر کوئی پریشانی ہے کوئی عذر ہے کوئی بیماری ہے تو ایسا آدمی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی نا جی جی کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے سلسلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہو یہاں تک کہ آبے زمزم کے سلسلے میں ہاں زمزم کے پانی کے سلسلے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ پانی بھی بیٹھ کر کے پینا چاہیے اور اتنی شدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے یا حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہو تو اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کے قے کر دے اس پانی کو اس لیے کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے جی کیا کون سی حدیث ایک منٹ ہاں جی ہاں ہاں جی اچھی بات ہے اس کو آپ کی ذمہ داری کہ اس کو تحقیق کر کے لے آئیے گا اور پتہ لگا کے لے آئیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیا نہیں پتا لگا کے آئیے گا ٹھیک ہے جی اور دیکھیے اس طرح کی بات اگر کبھی آئے اس طرح کی بات کبھی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا ہو کہ طے کر دے آدمی اور پھر کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے تو آپ اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ جو ٹگا ہوا تھا مشکیزہ سمجھتے ہیں جو بکرے وغیرہ کی کھال سے ایک برتن چمڑے کا بنایا جاتا تھا پانی لوگ بھرتے تھے پیچھے زمانے میں اس کو اچھی طرح سے اس کو تیار کر کے تو اسی مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ ٹنگا ہوا تھا اس مشکیزے میں بیٹھ کر کے کیسے پی سکتے ہیں وہ مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا اس میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی برتن پینے کے لیے نہ رہا ہو اور اگر اس مشکیزے سے کھول کر کے ہاتھ میں لے کر کے پیتے تو ممکن ہے کہ پانی پورے گرد پورا پانی گر جانے کا خطرہ تھا تو اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں ہم بھی یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اگلی حدیثے کے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا وانب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا بین بینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری حدیث اس پر ختم کر دیتے ہیں وقت ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اللہ مغفرلی ورژنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے کے درمیان ایک دعا پڑھتے تھے کیا اللہ مغفرلی اللہ مغفرت فرما دے میری رحم فرما دے مجھے ہدایت دے دے مجھے معاف فرما دے یا عافیت میں رکھ ورزنی اور مجھے روزی عطا فرما شیخ ابانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نبی داعود کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو دونوں سجدوں کے درمیان کی ایک دعا یہ ہے بلکہ یہ یہی الفاظ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی ہو بلکہ ایک صحابی کو نماز میں پڑھنے کے لیے سکھایا تو سنو ابی داؤد کی روایت کو اگر سامنے رکھیں گے تو اب نماز میں کت پڑھنے کے لیے سکھایا یہ روایت بیان کرتی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان تو گویا کہ اس کے پورے الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا اور ہے جو جانتے ہیں کہ آپ لوگ کہ رب فرلی رب فرلی دو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اسر نب نماجا وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورن بداؤ کے اندر ہے کہ ربک سرلی ربک سرلی دو بار پڑھتے تھے اپنے ہاں نماز کی کتاب دو حدیث موجود ہے اپنے ہاں نماز کی کتاب میں یہ دعا موجود ہے آپ ڈھونڈ ڈالیں آپ کو ملے گی اسی لیے اپنے ہاں نماز دونوں سجدوں کے درمیان بڑی تیزی دکھائی جاتی ہے لوگ جو ہے بہت تیزی سے دونوں سجدے سجدے کرتے ہیں ایک سجدے سے اٹھے ابھی اٹھ کر کے صحیح بیٹھے بھی نہیں پیٹ صحیح سے سیدھی نہیں ہوئی اور اچھی طرح سے بیٹھے نہیں ابھی دونوں ہاتھ جو ہے رانوں پر اچھی طرح سے پہنچے نہیں کہ آدھے ہی پر سے پھر سجدہ وہ کر لیتے ہیں کیونکہ دعا وغیرہ پڑھنا ہی نہیں تو جب دعا وغیرہ نہیں پڑھنا ہے تو جلدی بازی ہو جاتی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں ثابت ہیں ایک نہیں دو دو دعائیں ثابت ہیں اس لیے اگر بالکل آسان پڑھنا ہو تو ربک فرلی ربک فرلی کر لے کر لیں آپ بالکل آسانی سے یاد ہو جائے گی رب فرلی ربک فرلی کہیے کہیے آپ لوگ ربق فرلی ربق فرلی جب آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے دعا پڑھیں گے تو بہت اچھی طرح سے آپ بیٹھ جائیں گے لیکن جب بیٹھنا ہی نہیں ہے دعا ہی نہیں ہے تو پھر بیٹھنے کا فائدہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جلد بازی میں سجدہ ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر درست کر ڈالیں ایک نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی غیر طریقے پر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو پھر محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر ہر عبادت کرنے کی توفیقہ فرما آمین رب العالمین رسول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم خلقی محمد وعلا علیہ وسلم السلام